کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے دل کا آیات الکتاب المبین یہ واضح کتاب کی آیات ہیں باقی شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں اس لیے کہ وہ مومن نہیں ہوتے اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایسی نشانی اتار دیں کہ اس کے بعد ان کی گردنیں نیچے ہو جائیں جھکی ہوئی ہو جائے اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی بھی نیا ذکر نہیں آتا مگر وہ اس سے اےراض کرنے والے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں یقینا <يستحضئون> انہوں نے جٹلایا ہے تو ان قریب ان کے پاس اس چیز کی خبریں آئیں گی جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے اولم یراو کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے الار زمین کی طرف کم انبتنا فیھا من كل زوج کریم کتنے ہی اچھے جوڑے عمدہ قسم کی چیزیں ہم نے اس نے اگائی ہیں ان فی ذلک الاایا یقینا اس میں نشانی ہے وما کان اکثرهم مؤمنین اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے و ان ربک لہوالعزیز الرحیم اور یقینا ترى ربہی غالب اور نہایت رحم کرنے والا ہے موسا ظالمین اور جب تیرے موسا کو آواز دی کہ ان ظالم لوگوں کے پاس جاؤ قوم فرعون فرعون کی قوم کے پاس اعلیٰ کیا وہ ڈرتے نہیں ہے اعلیٰ کہا رب انقاق یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے جٹلہ نہ دے وہ تلخانی اور میرا سینہ تنگ پڑتا ہے سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان چلتی نہیں تو سو تو ہارون کی طرف پیغام بھیج دے ولاحمل اور ان کا میرے ذمے ایک گناہ ہے پس میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قطر کر دیں کالا کلّا فلحبا بھی آیا تینا انتمون فرمایا ہرگز نہیں بس تم دونوں جاؤ ہماری نشانیوں کے ساتھ یقینا ہم تمہارے ساتھ خوب سننے والے ہیں فتیا فرا فکول انا رسول رب العالمین تو تم جو دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور دونوں کہو کہ یقینا ہم رب العالمین کے بھیجے گئے ہیں رسول ہیں ہاں جی وہ آدمی کو مکہ مارا تھا اور وہ مر گیا یہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج کالا کہا نوربی کا سینا ولی را کیا ہم نے تیری بچپن میں پرورش نہیں کی والا مستفیق سینا کا سین اور تو ہم نے اپنی عمر کے کئی سال رہا ہے فعلتا فعلتا و انت من اور تو نے اپنا وہ کام بھی کیا, جو تو نے کیا اور تو ناشکروں میں سے ہے اعلیٰ کہا فالتو میں نے یہ اس وقت کیا تھا جب میں خطا کاروں میں سے تھا لیکن مان رہنا کہ وہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی جو ہو گئی بات میں ابھی کر رہا ہوں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں یہ سنو مانو پرانی باتوں کو مردے پرانے ڈرا تو, تو تم سے میں بھاگ گیا رب تو میرے رب نے مجھے حکم ایسا کیا مر المر سلیم اور اس نے مجھے رسولوں میں سے بنایا وہ تلکن تمنیہ عید اور یہ کوئی احسان ہے جو تو مجھ پر جتلا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے کہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کا رب اگر تم یقین کرنے والے ہو پال علی اس نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کہا کیا کہ تم سنتے نہیں پالا رب کمبارین کہا تمہارا اور تمہارے پہلے آبا کا رب ہے قَالَ إِنَّ کہا تمہارا وہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ یقینا دیوانہ ہے پالا رب المشرفل مغربی بن گئی ان کم تم کہا کہ وہ رب ہے مشرق اور مغرب کا جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کم اگر تم عقل رکھتے ہو اگر تو میرے علاوہ کسی اور کو الحا تو گیوں میں سے بنا لیں گے یا قید کیے ہوئے لوگوں میں شامل کر لیں گے پالی سے اموبین کہا کیا اور اگر میں تیرے پاس کوئی واضح دلیل واضح چیز لے آؤں پھر بھی کہا لے آ اگر تو سچو میں سے ہے فَأَلْقَ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ سَعْبَانٌ مُبِينٌ تو اس نے اپنی لا کو پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا تھا وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ اور اپنا ہاتھ نکالا تو وہ اچانک دیکھنے والوں کے لیے سفید تھا قَالَ لِلْمَلَئِ إِنَّهَا اس نے اپنے ارد گرد کے سرداروں کو کہا یقیناً جاننے والا ماہر فن جادوگر ہے یورید ارب کمبی سے اڑی ہی یہ تمہیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کے ذریعے نکال دینا چاہتا ہے تو تم کیا مشورہ دیتے ہو کیا حکم دیتے ہو کالو ارزا انحاط انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو مؤخر کر دے اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دے یا تو کبھی علیم وہ تیرے پاس ہر زبردست ماہر فن بڑا جادوگر لے کے آئیں گے معلوم تو جادوگر جمع کیے گئے ایک مقرر دن کے طے شدہ وقت میں وقیل انتم مجتمعون اور لوگوں کو کہا گیا کیا تم جمع ہونے والے ہو لعلنا سہارا تھا انکار الغالبین شاید کہ ہم ان جادوگروں کے پیروکار بن جائیں اگر وہی وہ غالب رہے جا جب جادوگر آ انہوں نے فرعون سے کہا کیا کہ واقعی ہمارے لیے ضرور کچھ سرا ہوگا اگر ہم غالب ہوئے نعم وإنكم اذل من انہوں نے کہا کہ ہاں اور یقیناً تم اس وقت قریبی قریبیوں میں سے ہو جاؤ گے قَالَ لَهُم موسیٰ، مَا أَنتُم <مُلْقُون> موسیٰ نے کہا کہ جو تم پھینکنے والے ہو فَأَلْقَو لَهُمْ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْلُ <الغالبون> تو انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹیاں پھینکی اور کہا فرعون کی عزت کی قسم یقینا ہم ہی غالب آنے والے ہیں فلقا موسا فاطل تو موسا نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ ان کو نگل رہی تھی جو انہوں نے جھوٹ بنایا تھا تو جادوگر نیچے سجدے میں گرا دیے گئے کالو آج رب عالمین انہوں نے کہا کہ ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے رب موسا و ہارون موسا اور ہارون کے رب پر کالا تو پھر نے کہا له قبل ان آذن تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے قبل کہ میں تمہیں اجازت دوں علمکم فلا یقینا یہی تمہارا وہ بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے سو تمن قریب جان لو گے میں تمہارے ہاتھوں اور پاؤں کو ٹانگوں کو مخالف سمت سے کاٹوں گا اور تم سب کو سولی لٹکا دوں گا لا انہوں نے کہا کوئی ضرور نہیں کوئی نقصان نہیں انقلب یقیناً ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں انتنا وبونا ان ان یقیناً ہم یہ تنا رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں بخش دے ہماری گولہ ہماری غلطیاں کہ ہم پہلے ایمان لانے والے ہیں رات کے وقت لے چل یقیناً تمہارا پیچھا کیا گیا ہے فِرْعَونَ فِرْعَونَ نے شہروں میں جمع کرنے والے اکٹھے کرنے والے بھیج دیے کہ بے شک یہ لوگ تو ایک تھوڑی سی جماعت ہے اور انقیناً یہ ہمیں غصہ دلانے والے ہیں وہ انجمین اور یقیناً ہم سب خبردار رہنے والے ہیں یا بے شک ہم سب ڈرنے والے ہیں تو ہم نے انہیں نکالا باغوں اور چشموں سے خزانوں سے اور اندا با عزت جگہ سے کلا ایسے ہی ہوا اور بنی اسرائیل اور ہم نے ان اس کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا مشرفین تو انہوں نے سورج نکلتے ہی ان کا پیچھا کیا جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسا کے ساتھیوں نے کہا ہم تو سیاح دین یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے انقریب ہدایت دے گا میری رہنمائی کرے گا تو ہم نے موسا کی طرح وہی کی کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پہ مار فن تو وہ پھٹ گیا تو ہر ایک کا بہت بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا وہ ازلف نمل آئی ہم دوسروں کو قریب لے آئے وہ انجینا موسا ومن اور ہم نے موسا اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو نجات دی. ثم اغرقنا پھر ہم نے دوسروں کو غرق کیا ان نقیدہ نکالا آیا یقیناً اتنے البتہ نشانی ہے وما اکثر اور ان میں سے اکثر ممن نہیں وہ ان کا عزیز اور رحیم تیرا رب بہت غالب اور بہت رحم کرنے والا ہے ڈیڈ باڈی پتہ نہیں کدھر چلی گئی <تصفيق> <تصفيق> <وزق> <تصفيق> <تصفيق> اللہ تعالی نے اس کی ڈیڈ باڈی کو ایک دن ایک دن کے لیے باہر پھینکا تھا سمندر نے غرق کر کے اسی دن باہر پھینک دیا تھا اگر اس کو اجرت کے لیے محفوظ کرنا ہوتا تو اس وقت لوگ محفوظ کرتے اور یہ تو ابھی اس کو سو سال بھی نہیں ہوا جو اب انہوں نے سمندر سے ڈیڈ باڈی نکالی ہے کی ڈیڈ باڈی کے بارے میں تو بدن کا آج کے دن ہی ہمارے پھینکے گئے تاکہ بنی اسرائیل دیکھ لیں انہیں یقین آ گیا کہ فرون غرف ہو گیا وہ تو اسی دن ہی سمندر نے اس کو نکال کے باہر پھینک دیا یہ کوئی اور فرونی یہ فرونے کے میوزیم میں جو رکھا ہوا یہ کوئی اور ہے جو بھی ہے یہیں بھی ہو رہی ہے ابھی نظر تو نہیں آتی جگہ سزا ہوتی رہی وسلبا ابراہیم اور ان پر ابراہیم کی خبر پڑھ اقبال بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو انہی کے مجاور بنے بیٹھے ہیں کیا وہ سنتے ہیں تمہاری بات جب تم انہیں پکارتے ہو یا تمہیں کوئی نفع یا نقصان دیتے ہیں تو انہوں نے کہا بلکہ ہم نے اپنے آبا کو اسی طرح کرتے پایا ہے کہا پس خبر دو مجھے جس چیز کی تم عبادت کرتے ہو تم اور تمہارے پہلے آبا فَإنَّه مَعْدُوبٌ لِي إِلَّا رَبُّ <الْعَالَمِين> وہ میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے فهو <يحبین> جس نے مجھے پیدا کیا ہے تو وہ مجھے ہدایت دیتا ہے راہ دکھاتا ہے هو <يسپین> اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے وہ ادا یسین تو جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے والذی یمیتنی یحین وہی ہے جو مجھے مارے گا اور پھر مجھے زندہ کرے گا والذی ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین وہی ہے کہ جس کے بارے میں میں تما کرتا ہوں کہ وہ میری خطائیں قیامت کے دن معاف کر دے فیصلے کے دن معاف کر دے اور ربی حب والے اتنی حکم عطا کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے لسان صدق اور مجھے پیچھے آنے والوں میں بعد میں آنے والوں میں سچی ناموری اتا کرتی جن کل نئی اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے وہ گمراہوں میں سے تھا والا بھی نہیں یوم اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے یوم والا بلون جس کی نہ کوئی مال فائدہ دے گا نہ بیٹے علامہ سلیم مگر جو اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کے آیا وہ لوگوں کے لیے قریب کر دی جائے گی وہیم الغین اور گمراہوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ظاہر کر دی جائے گی وکیلہ او کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا وہ انتقام لیتے ہیں اپنا بچاؤ کرتے ہیں پھر وہ اور تمام گمراہ لوگ اس میں اون منہ پھینک دیے جائیں گے وہ جنود ابلیس اور ابلیس کے تمام تر لشکر بھی وهم وہ اس میں جھگڑا کرتے ہوئے کہیں گے غلوم اللہ کی قسم یقیناً ہم کھلی گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں رب العلیم کے برابر ٹھہراتے تھے وما لنا المجرمون اور ہمیں صرف ان مجرموں نے ہی گمراہ کیا ہے فما لنا من اور اب نہ ہمارے لیے کوئی شفا کرنے والا سفارش کرنے والوں میں سے کوئی ہے ورا صدیف ان اور نہ ہی کوئی دلی دوست یا خالص دوست فلو انلنا یقیناً اس میں نشانی ہے اکثر اور ان سے اکثر ممن نہیں و ان کا رب ہی خوب غالب اور بہت رحم کرنے والا ہے قوم نوح کی قوم نے رسولوں کو جٹلایا جب انہیں ان کے بھائی نوح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں انسول امین یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں بس اللہ سے ڈرو اور میری اور میں تم سے اس پر کسی اجرت کا کسی اجر کا سوال نہیں کرتا یقیناً میرا اجر تو رب العالمین ہی کے دمہ ہے فتق اللہ واقعون پس اللہ سے درور میرا کہا مانو قالوا انؤمن لکا واتبعک الارضلون انہوں نے کہا کہ ہم تجھ پر ایمان لائیں حالانکہ تیری کتے باقی ہے تیری پیروی کی ہے گھٹیا لوگوں نے رزید لوگوں نے قالا وما علمی بما کانو یعملون اس نے کہا اور مجھے کیا علم کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں ان حساب اللہ ان کا حساب تو میرے رب ہی کے ذمہ ہے کاش کے تم سمجھ لو وما لوی فورین اور میں ممینوں کو دھدکار والا نکالنے والا نہیں ہوں ان انا الا انبی ربین میں تو صرف ایک واضح ڈرانے والا ہوں من انہوں نے کہا اے نو اگر تو باز نہ آیا تو تو رجم کیے جانے والوں میں سے سنگسار کیے جانے والوں میں سے ہو جائے گا کالا رب یقینا میری قوم نے مجھے جٹلایا ہے ففتح میرے اور ان کے درمیان واضح فیصلہ فرما دے من اور مجھے اور جو لوگ میرے ساتھ ایمان لائے ہیں انہیں نجات دے دے انجینا ہو فی الفل قلون تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ تھے انہیں ایک بھری ہوئی کشتی میں نجات دیباقین دیا کلا یقیناً اس میں ایک نشانی ہے وما اکثر اور ان میں سے اکثر ممن نہیں تھے وہ ان کازیز الرحیم اور یقیناً رب ہی سب پر غالب نہایت رحم والا ہے یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں بس اللہ, اللہ سے ڈرو اور میری اور میں تم سے اس پر کسی ازر کا سوال،, سوال نہیں کرتا یقیناً میرا عجر صرف رب ہی پر ہے. عل اور تم گھر بناتے ہو تاکہ تم ہمیشہ رہنے والے بنو آج بھی یہ چوکو چوراہوں پر وہ کہیں کوئی چیز بنائی ہوئی ہے کہیں کوئی چیز کڑی کی ہوئی ہے یہ لوگ بھی ایسے کرتے تھے قوم خود بھی ہر قلعے ہر اونچی جگہ پر عمارت کھڑی کر دیتے ملا وجہ کوئی فائدہ نہیں اس طرح آج کل چوکوں پر کہیں آبشاریں بنی ہوئی ہیں کہیں کوئی چیز وہ ہوائی جال کھڑا کیا ہوا ہے کہیں کچھ کھڑا کیا ہوا اور بڑے بڑے مضبوط گھر بناتے ہیں کئی کئی گھر بناتے جیسے انہوں نے رہنا ہی نہیں وَإذا بطشتم بطشتم اور جب تم پکڑتے ہو تو بہت بے رحم ہو کر پکڑتے ہو فَتَّقُ اللَّهَ بس اللہ سے اور میری حسا کرو و تخلہ أَمَدَّكُمْ ماں تَعْلَمُونَ اور اس سے ڈرو جس نے تم کو مدد کی ہے ان چیزوں کے ساتھ جنہیں تم جانتے ہو امدا کمبی و چوپاؤں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی وہ جنا اور چشموں کے ساتھ میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہا سوا تک ہم پر برابر ہے تع کیا یا تواز کرنے والوں میں سے نہ ہوا ہمیں سمجھائے یا نہ سمجھائے الاولین نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی عادت اور ہم عذاب دیے جانے والے نہیں فکر فلک نہ تو انہوں نے اسے جٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اِنَّ فی نشانی ہے وما اکثر اور میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے وہ ان نربک عزیز الرحیم اور یقینا رب ہی نہایت غالب اور کمال رحم کرنے والا ہے سمود المرسلیم سمود نے رسولوں کو جس لایا جب انہیں ان کے بھائی صالح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہوا میں تمہارے لیے ایک ڈرو اور میرا کہا مانو العالمين اور میں اس پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا میری اجرت تو رب العالمین ہی کے ہے ہا نہ کیا تم ان چیزوں میں جو جہاں ہیں بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے جناتی باغوں اور میں اور کھیتیوں اور کھجوروں میں جن کے خوشے نرم و نازک ہیں فارحم اور تم پہاڑوں سے گھر تلاشتے ہو بہت مہارت کے ساتھ فتق اللہ بس اللہ سے ڈرو اور, اور حد سے بھرنے والوں کا حد کو تجاوز کرنے والوں کا کہا نہ مانو اللہ بھی وہ لوگ جو زمین میں فساد رپا کرتے ہیں بلا اور اصلاح نہیں کرتے قالو انما انت من مسہرین انہوں نے کہا تو ان لوگوں میں سے ہے جن پر زبردست جادو کیا گیا ہے ما انتا تو تو ہمارے جیسا ہی ایک بچر ہے اگر سچوں میں سے ہے انہوں نے کہا کہ یہ اونٹنی ہے اس کے لیے پینے کا ایک دن ہے اور تمہارے لیے ایک برائی ایک تم کے ساتھ نہ چھو فزاب یوم عظیم تو تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا فعق انہوں نے اس کی کونچیں تو وہ پشیمان ہو گئے فقم العزاب تو انہیں عذاب نے پکڑا ان نتیجہ لے کر آیا یقیناً غالب اور نہایت رحم کرنے والا ہے المرسلین لوت کی قوم نے رسولوں کو جس لایا جب ان کے بھائی لوت نے ان سے کہا کیا تم دلتے نہیں ہو انی لکم رسول امین یقینا میں تمہارے لئے ایک امانتدار رسول ہوں فتقوا اللہ وعطیعون پس اللہ سے ضرور میرا کہا مانو فما اسألوکم عليه من اجر اور میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا اس پر ان اجریہ الا علیہ رب العالمین میری اجرت تو اللہ رب العالمین ہی پر ہے اتأتونا ذکران من العالمین کیا سارے جہانوں میں سے تم مردوں کے پاس آتے ہو اور جو تمہارے, لیے تمہارے رب نے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں تم انہیں چھوڑ دیتے ہو بل انتم قوم عادون بلکہ تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو کار الم تن لوٹو یا لوٹو لتک منل انہوں نے کہا اے لوت اگر تو باز نہ آیا تو, تو نکالے, ج... نکالے جانے والوں میں سے ہو جائے گا یعنی تجھے بھی علاقے سے نکال دیا جائے گا من اس نے کہا بے شک میں تمہارے کام سے سخت دشمنی رکھنے والا ہوں ربی و اہلی ممّا يعلم... ممّا اے میرے رب مجھے اور میرے اہل ویال کو نجات دے دے اس کام سے جو یہ کرتے ہیں پر اجماعین تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو سب کو نجات دی اہو سوائے ایک کے جو رہ جانے والوں میں سے تھی ثم ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا وہ پر بارش برسائی فسا مطر تو ڈرائے گیوں کی بارش بری تھی ان نقی دِکلا آیا یقیناً اس میں نشانی ہے وہ ماں کان اکثر اور ان میں سے اکثر ایمان والے نہ تھے ہاں جی بیل عزیز الرحیم اور یقیناً رب سب پر غالب اور کمال رحم کرنے والا ہے سلیم عکا والوں نے رسولوں کو چٹلایا اکا الٹی ہوئی بستیاں شعیب علیہ السلام کی کون شعیب جب ان سے شعیب نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو انسول یقیناً امین یقیناً, میں انی لکم امین یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں فتق اللہ, پس اللہ سے ڈرویرو ان اجری اللہ على رب العالمين اور میں تم سے اس پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا یقیناً میرا اجر تو صرف اللہ رب العالمین پر ہے اوف اللہ معاف پورا کرو اور تم کمی کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ اور برابر درست کے ساتھ وزن کرو خسیا اہم اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو ولاس اوفل اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو وَتَّقُ خَلَقَكُمْ اور اسے جس نے تمہیں اور پہلی مخلوق کو پیدا کیا تھا قالوا انت من تو انہوں نے کہا تو تو ایک بہت زبردست جاد بسرنا اور تو, تو ہم جیسا ہی ایک بشر ہے اور یقیناً ہم تجھے جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں تو, تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا گرا دے اگر تو سچوں میں سے ہے کہا میرا رب بخوبی جانتا ہے اس چیز کو جو تم کرتے ہو فقط تو انہوں نے اسے جٹلایا فقر عزاب یوم تو انہیں اس سائے والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا ذلہ کہتے ہیں چھتری کو یعنی کہ اوپر سے عذاب آیا نا اور ان کی بستیوں کو اللہ تعالی نے الٹ کے رکھ دیا ان کَانَ عَذَابَ یومن عظیم یقیناً وہ بہت بڑے دن کا عذاب تھا ان فِي ذَلِكَ آیا اکثر الرحیم اور نہایت رحم والا ہے رب العالمین اور یقینا رب کی طرف سے اتارا گیا ہے نظر بھی الروح الامین جسے امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے على قلب کا تیرے دل پر لتقون مل المنظرین تاکہ تو درانے والوں میں سے ہو جائے بلسان عربی مبین واضح عربی زبان میں وَإِلَّهُ لفی زُبُرِ الْأَوَّلِينَ اور یقیناً یہ پہلے لوگوں کی کتابوں میں موجود ہے اچھا یہ اکثر و بیشتر رسولوں کے ساتھ یہی بات ذکر ہوئی ہے کہ رسولوں کو اللہ نے بھیجا ہے ڈرانے کے لیے خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے اس کا ذکر بہت تھوڑا ہوا ہے قرآن مجید میں آپ بار بار پڑھ رہے ہیں ڈرانے کے لیے نبی اخلاق وسلام کو بھیجا ہے ڈرانے کے لیے تو قرآن مجید میں ڈرانے والی باتیں زیادہ ہیں لوگ ڈریں گے تو ان کے لیے امن اور سکون اور خوشخبری ہے تو آج کل کئی لوگ کہتے ہیں جی آپ زیادہ ڈراتے ہی رہتے ہیں تو ڈرانے والی باتیں زیادہ ہیں تو زہری بات ہے جو باتیں زیادہ ہیں ان کا ذکر زیادہ ہوگا خوشخبری والی باتیں تھوڑی ہیں ان کا ذکر بھی تھوڑا ہوگا اور رسولوں کے آنے کا مقصد زیادہ تر کیا ہے ڈرانا لوگ ڈر جائیں بعد آ جائیں جب بعد آ جائیں گے تو ان کے لیے بھلا ہی بھلا جائیں. وَإنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ اور یہ یہ کتابوں میں ہے کے اسے جان لیتے وَلَوْ عَلَى بَعْضِ اور اگر ہم اسے بعض غیر عرب لوگوں پر نازل کر دیتے غیر سی عربی, عربی, عربی, عربی بولنے والے اور اجمی غیر عربی عربی فصیح عربی بولنے والے اور ایسے عرب لوگ جن کی زبان سسی نہیں ہے اور اجمی جو عربی نہیں ہے وہ اسے ان پر پڑتا تو وہ بھی اس پر ایمان لانے والے نہ ہوتے کر سڑک نہ حسی قلوین اسی طرح ہم نے یہ بات مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیب العلیم وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں شعرون وہ ان کے پاس اچانک آئے گا اور وہ شعور نہ رکھیں گے فیاقول تو وہ کہیں گے کیا ہم محلت دیے جانے والے ہیں افا بی بی کیا وہ ہمارا جلد مانگتے ہیں پس کیا دیکھا کہ اگر ہم انہیں کئی سال فائدہ دیں جا پھر ان کے پاس وہ چیز آ جائے جس کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں ماں کام امتعن تو جو وہ فائدہ دیے جاتے ہیں ان کے کسی کام آئے گا ماں اہل قریت اللہ اور ہم نے کوئی بستی بھی تباہ نہیں کی مگر اس کے لیے کئی ڈرانے والے تھے یا دہانی کے لیے کنہ ظالمین اور ہم ظالم نہ تھے وما تنزلت بھی شیاطین اور اسے لے کر شیاطین نہیں اترے وما بغیلا ہوں اور یہ ان کے لائق نہیں ہے وما وماستی اور نہ ہی وہ ایسا کر سکتے ہیں سمع بلا شبہ یقیناً وہ تو سننے سے ہی الہدا کیے گئے ہیں فلا تدعو معللہ الہن آخر فتکون من المعذبین سو تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معدود مت فکار وگر تو عذاب دیے جانے والوں میں سے ہو جائے گا وانذر عشیرتک اللقربین اور اپنے سب سے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا واخفر جناحک لمنطبعک من المؤمنین اور اپنا بازو اس کے لیے نافرمانی ایمان ایمان کرے جو تم عمل کرتے ہو یقیناً میں اس سے بری ہوں وہ توکل اللہ عزیز الرحیم اور اس پر توکل کر جو سب پر غالب اور بہت ذہن کرنے والا ہے اللہ ذرا کام جو تجھے دیکھتا ہے جب تو کھڑا ہوتا ہے والوں میں تمہیں نہ بتاؤں کہ شیتان کس پر اترتے ہیں تنزل اللہ عیم وہ ہر زبردست جھوٹے سخت گناگار پر اترتے ہیں کیا تو نے دیکھا نہیں کہ بے شک وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں وہالا یعن اور یقیناً وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وزا کر اللہ کثیرا اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا وہ تصور انتقام لیا اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا وہ سیاح اللہ ظالم ایکلابون اور ان قریب ظالم لوگ جان لیں گے کہ وہ لوٹنے کی کون سی جگہ پر لوٹ کر جائیں گے